لہجہ غزل آغا حجو شرف آواز و پیشکش राहिल फारूक फड़क के जान न देता तो आह क्या करता कफ़स से और निकलने की राह क्या करता किया था पहले पहल इम्तिहान कातिल ने तलब में तेगे दो दम से पनाह क्या करता دہان زخم نے ثابت میری شہادت کی جواں سے دے کے گواہی گواہ کیا کرتا امیدوار کیا ہے خدا کی رحمت نے اب اس سے بڑھ کے رسائی گناہ کیا کرتا تیرا ہی کام ہے اے یار گھر بنا لینا پرائے گھر میں کوئی اور راہ کیا کرتا خدا کے گھر سے اسے जब کہ داد ملتی ہے دہائی دے کے تیرا داد خاہ کیا کرتا نہ ہوتی شمے امید نہ अगर اگر روشن خدا ہی جانے یہ روزے سے آہ کیا کرتا خدا ہی دیکھ رہا تھا ازیت شب بھلا میں اور کسی کو گواہ کیا کرتا تمہاری بزم میں پروانہ بن کے آتا میں بھلا میری کوئی مسدود راہ کیا کرتا گلے کو گھوٹ کے ظالم نے زبا کر ڈالا جگر محسوس لیا میں نے آہ آتا ہمیشہ کیس نے دستار پاؤں پر رکھی شرف کے سامنے وہ کج گلاح کیا کرتا